جسے خبردار کیا چاچے ادھر وہ دوسرے پسے وہ آمنے سامنے دربار نے فکیم سن آخیا بھی میں ہے میں ملازرہ کرنا تیرا پیو ہے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 نو حکومت طرف روپیہ لگنا خجی ہو رہی دو آئے گیا